مدن چینل کے ناظرین الحمدللہ للہ و وجل سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم سورت القوثر کی تفسیر کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بالخصوص اس میں لفظ کوسر جو موجود ہے اس کی تشریح اور توضی الحمدللہ بہت کچھ ہم سن چکے ہیں مزید اس حوالے سے اور گفتگو کریں گے جیسا کہ اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ کوثر یہ کسی بھی چیز کی بہت زیادہ کثرت کو کہتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے اندر بہت زیادہ کسرت پائی جائے بہت تعداد پائی جائے تو اس کو عربی زبان میں کوثر کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو اللہ تبارک و نے کوثر عطا فرمایا اس میں ہم اس کی ایک تفسیر نہر کوثر حوض کوثر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے حوالے سے سن چکے ہیں اور آج ہم جو موضوع یعنی کوثر کی جو تفصیل دیں گے جو علماء نے بیان کی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات یعنی حضور علیہ السلاط اسلام کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی کوثر ہیں یعنی وہ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو عربی زبان میں کوثر کہا جائے گا یعنی آپ کو بہت زیادہ معجزات عطا کیے گئے اول تو یہ سنتے ہیں کہ معجوزہ کہتے کس کہ کو ہیں آپ کئی ہی مرتبہ مدنی چینل پر اس کی تعریف سن چکے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام جب اپنی نبوت کا اظہار کریں دعوی نبوت فرمائیں اور اس پر دلیل کے طور پر کوئی ایسا کام کہ جو عام طور پر ہوتا نہ ہو خلاف عادت عام طور پہ کام وہ ہوتا نہیں ہے وہ کریں اور اس کے ذریعے سامنے والے کو آجز کر دیں اور یہ بطور چیلنج ہو تو اس کو معجوزہ کہا جاتا ہے یعنی کام ایسا ہوگا کہ جو خلاف عادت ہے عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں نبی علیہط اسلام بعد اعلان نبوت اس کو فرمائیں گے اور اس کے ذریعے سے سامنے والے کو عاز کر دیں گے کہ وہ اس کی مسل نہیں لا سکے گا اس طرح کا کام وہ نہیں کر سکے گا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے مجزاد عطا فرمائے ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی جو گرامی ہے ان کو سب سے زیادہ موجزات عطا ہوئے اس حوالے سے مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے اول تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے معجزات کی جو تعداد ہے وہ بعض علماء نے تو یہ بیان فرمائی جیسے ملاقاری رحمتہ اللہ تلیہ اور دیگر بزرگوں نے کہ تین ہزار سے زائد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو معجزات عطا کیے گئے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر تین ہزار سے زیادہ معجزے یہ جی لوگوں کے سامنے ظاہر فرما اور یہ بہت بڑی تعداد ہے تین ہزار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تیئیس سالہ زندگی کے اندر آپ حساب لگائیں گے تو ہر دوسرے تیسرے دن یعنی نبوت کے اعلان کے بعد اعلان نبوت کے بعد جو آپ کے سامنے آپ نے معجزات ظاہر فرمائے ہیں اس کے بعد چونکہ تیئیس سالہ زندگی رہی دنیا کے اندر تو اس میں آپ حساب لگاتے جائیں تو ہر دوسرے تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ ظاہر ہوتا ہے یہ ایک علماء کی ضائع ہے کہ تین ہزار سے زیادہ حضور حضر السطام نے معجوزے ظاہر فرمائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے جس طرح دیگر فضائل مخلوق کے اعتبار سے متناہی ہیں یعنی ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے معجوزات بھی اتنے ہیں کہ جن کو شمار کرنا یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اول تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی جو ذات گرامی ہے یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم صورت، سیرت اخلاق ان تمام کے اعتبار سے سراپا معجزات پرانے پاک میں اللہ تبارک وطار ارشاد فرمایا یا قد لوگوں تمہارے پاس تمہارے ضبط کی طرف سے برہان دلیل یعنی معجزہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تشریف لائی تو اللہ تبارک وطار نے لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پاس برہان آئی یعنی وہ ذات آئی کہ جو سراپا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرتاپا یعنی بکم مل آپ کی ذات گرامی یہ معجوزہ ہے اور کس طرح معجوزہ ہے کہ آپ علیہ السلاط وسلام کے جسم اقدس کے ایک ایک جز ایک ایک حصے پر علما نے کلام کیا آپ کی آنکھ مبارک کے حوالے سے آپ کی کان مبارک کے حوالے سے آپ کی ناک مبارک کے حوالے سے آپ کی زبان مبارک کے حوالے سے آپ علیہ السلاط اسلام کے دست اقدس کے حوالے سے آپ علیہ السلاط اسلام کے پاؤں مبارک کے حوالے سے اور ہر ایک کے جس طرح جسمانی فضائل کو بیان کیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے ان آزاد کے اندر جو معجزات موجود تھے ان کو بھی علماء نے بیان کیا تو سرساپا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجوہ تھی یوں ہی آپ علیہ السلاۃ السلام کے اخلاق عظیمہ آپ علیہ السلاۃ السلام وہ جو اعلی ترین اخلاق اللہ تبارک و ترن اطا فرمائے تھے اور جیسی سیرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی تھی وہ سراپا موجوہ تھی یعنی پوری کی پوری موجوہ تھی علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے سب سے پہلی دلیل جو اپنے معجوزے کے طور پر پیش فرمائی وہ خود آپ کی اپنی ذاتی گرامی تھی یعنی آپ نے ویسے تو بہت سارے معجزے دکھائے سورج کو پلٹا دینا چاند کے دو ٹکڑے کر دینا درختوں کا چل کر آپ کے پاس آنا جانوروں کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دینا فریاد کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ بہت سارے معجوزے آپ کے ہیں لیکن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اپنی ذات کو بطور موجو کفار کے سامنے پیش کیا کہ جب آپ نے دعوت دین دی اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اس پر بطور معجوہ آپ نے یوں ارشاد فرمائے قبلی کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان اس اعلان نبوت سے پہلے گزارا ہے تو کیا تم عقل نہیں رکھتے یعنی میں جو دعوی نبوت کر رہا ہوں میں جو اعلان نبوت فرما رہا ہوں اگر اس پر میں کوئی اور معجزہ نہ دوں اور کوئی معجزہ ظاہر نہ کروں تو میری ذات ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نبوت کا وہ سچ اور حق ہے اور یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ جب آپ نے کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر اپنے عزیز و اقریبا کو قریش والوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اب وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی طرف آئیں تو اس سے پہلے آپ نے یہی ان سے فرما کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی سفا کے پیچھے سے کوئی لشکر جرار ہے بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے ان کا بالکل مانیں گے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانو بتوں کی عبادت کو چھوڑو اپنی رسالت کی دعوت دی تو گویا کہ حضور السلاط اسلام نے اپنی ذات کو ہی ان کے سامنے پیش کیا کہ میری ذات میرے دعوی نبوت کے اوپر یہ کافی ہے اور کفار مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق کو امین مانتے تھے یوں ہی اعلان نبوت کے بعد اگرچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو جھٹلایا لیکن آپ کی امانت داری پر اب بھی ان کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ہجرت مدینہ فرمائی جب آپ مکے سے مدینے گئے تو اس وقت آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں حالانکہ بارہ سال کا تیرہ سال کا عرصہ گزر چکا تھا آپ علیہ السلاۃ وسلام کے اعلان نبوت کو لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کے اوپر یعنی جو آپ کے دشمن تھے جو آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے تھے اس کے باوجود آپ علیہ وسلط اسلام کو امانت در یہ مانا کرتے تھے بلکہ وہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا کرتے تھے ابو جہل کی روایتیں موجود ہیں کہ اس سے باقاعدہ سوال ہوا کہ تنہائی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہو کہ وہ غلط بات بیان کر رہے ہیں تو اس کا کہنا تھا کہ ہرگیز ایسا نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ بالکل درست بیان کر رہے ہیں لیکن اپنی خاندانی برتری کے لیے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ جو بنی ہاشم ہے ان کے پاس چلے جائے اس لیے ابو جہل <تصال> نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا تو آپ علیہ السلاط اسلام کی ذات مبارکہ خود سراپا معجزہ ہے اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تطار فضائل و کمالات رکھے ہیں کہ اگر آپ نبوت کا اعلان فرمائے تو کسی اور معجزے کی حاجت نہیں کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں فقط آپ کی ذات صورت و سیرت کے اعتبار سے یہ کافی ہے دوسرے اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے آپ علیہ السلاط اسلام کے معجزات کی کثرت کی تو آپ علیہ السلاۃ والسلام کو جو سب سے بڑا معجوزہ عطا فرمایا گیا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں عطا فرمایا گیا قرآن مجید فرقان حمید یہ پورا ایک معجزہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات اللہ تبارک وطالیہ نے عطا فرمائے علماشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے تک تھے یعنی جس وقت انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور کفار نے ان سے مطالبہ کیا دلیل کا کہ نبوت پر دلیل پیش کریں انہوں نے معجزات دکھائے تو وہ معجزات اس وقت تک رہے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا اونٹنی کو نکال دینا چٹان سے موسیٰ علیہ السلاط اسلام کا اصا مارنا پتھروں پر پتھر پر اصع مارنا جب بنی اسرائیل نے آپ سے پانی طلب کیا تو اس سے چشمے پانی کے جاری ہو جانا حضرت عیسیٰ آرہ نبینا وہ علیہ نبی گینا و علیہ السلاط اسلام کا مردوں کو زندہ کر دینا جو برث والے ہیں ان کو شفا دے دینا جن کی آنکھیں پیدائشی نہیں ہے ان کو آنکھیں عطا کر دینا یہ تمام معجوزات انبیاء کرام رام علیہ وسلم کو مختلف قسم کے عطا کیے گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو جو معجوہ عطا کیا گیا آپ کے بھی کئی معجزات وہ ہیں کہ جو آپ کے زمانے تک تھے مثلا چاند کے دو ٹکڑے کر دینا یہ اسی زمانے میں ہوا سورج کو پھیر دینا یہ اسی زمانے کے اندر ہوا درختوں کا چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ اسی زمانے تک ہوا لیکن قرآن کا معجوزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو ایسا عطا کیا گیا ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا یعنی قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے کہ جو ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی کفار کو دعوت دی گئی جو بھی منکرین ہیں ان کو دعوت دی گئی کہ اگر تم آ اس کا انکار کرتے ہو تو تم ایک ہی صورت اس کی مثل بنا کے لے آؤ لیکن آج تک کوئی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بھی صورت کی مثل لا نہیں سکا جیسا قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ہے انداز ہے جو اس میں فصاحت و بلاغت ہے اس طرح کی کوئی بھی ایک صورت نہیں بنا سکا تو یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اب اس حوالے سے علما یہ گفتگو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید پوری کتاب کے اعتبار سے ایک موجودہ لیکن اس کی ہر ہر صورت ہر ہر آیت کے اندر کثیر معجزات موجود ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو ہر آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے آپ کو کثیر معجزات ملیں گے یوں آپ علیہ السلاط اسلام کے معجزات کی تعداد لامتناہی بہت زیادہ ہو جائے گی کہ جس کو مخلوق شمار نہیں کر سکتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک وطر نے یہ ارشاد فرمایا کہ کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو کوثر سے مراد یہاں پر جب موجزات مصطفیٰ لیں گے تو مانا یہ بنے گا کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ معجزات عطا کیے الحمد اس حوالے سے ہماری تفصیلی گفتگو ہمارا ایک غصہ سلسلہ ہے درس شفا شریف کے نام سے جس میں تازی کی رحمتہ اللہ تلا کی مشہور زمانہ کتاب اشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ کا درس ہمارا جاری ہے اور اس میں ہم نے الحمدللہ اسی موضوع پر ابھی گفتگو ہماری جاری ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ ہی تعالی نے شفا شریف میں جو معجزاد کا باب بیان کیا ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور وہاں پر معجزات کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے مدنی چینل پر الحمدللہ یہ سلسلے جاری بھی ہیں آپ تفصیل وہاں پر سماپت کر سکتے ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصراً اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ معجزات بیان کروں گا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم کی برکت سے کلیل چیز کثیر ہو گئی تھوڑی سی تھی لیکن اس کے اندر بہت زیادہ کثرت ہو گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے معجزات علماء نے مختلف طریقے سے بیان کی علامہ جلال الدین سیوتی شاہ فعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص القبرا میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے کہ حضور علیہ وسلاط اسلام کے معجزات کس کس چیز سے متعلق ہیں زمینی معجزات بھی ہیں آسمانی معجزات بھی ہیں حضور علیہ السلاط کے زمین پر انسانوں کے ساتھ بھی آپ کے معجزات ہیں تو جو حیوانات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے معجزات ہیں درخت ہیں ان کے ساتھ نباتات کے ساتھ بھی معجزات ہیں تو آپ علیہ اصلاۃ اسلام کی جمادات یعنی بے جان اشیاء کے ساتھ بھی معجزات موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تبارک اگلے سلسلے کے اندر اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے رب تبارک مطالعہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے فضائلوں و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق طا فرمائے آپ کے طریقہ کار پر آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق طا فرمائے آمین الامین صلی اللہ تعالیٰ وسلم